علی کم رسول شاہد کم کم ال فراؤن رسول بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کی اذیتوں پر صبر کی تلقین کے بعد فرعون موسا کا ذکر اس مناسبت سے ہے کہ جس طرح فرعون اپنے قبر و غرور کی وجہ سے اللہ پر ایمان نہیں لایا اور ہلاک کر دیا گیا مجرمین مکہ کا انجام بھی ویسا ہی ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ بھی حق کو جاننے اور پہچاننے کے بعد اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں اور اس کے نبی کی رسانی کے در پہ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل مکہ یا اے کفار عرب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے اور قیامت کے دن ہم تمہاری بدعمالیوں کی گواہی دیں گے اور تب تمہارا انجام بہت ہی برا ہوگا جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسا کو نبی بنا کر بھیجا تھا اور فرعون نے ان کی بات نہیں مانی تھی تو ہم نے فرعون اور فرعنیوں کی بڑی سخت گرفت کی تھی اور ان تمام کو سمندر میں ڈبو دیا تھا